اور اس عورت کو اس نے اپن پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپن روپے وین کی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشان بنا